یادین جو ایمان لائے ہو مالا کیا ہے اذا جب تم کو کہا گیا انفرو فی سبیل اللہ جب تم کو کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں اس سا کل تمع تو تم زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو جاتے ہو اور ابھی تم بالحیات پر راضی ہو گئے ہو آخرتی آخرت کے بدلے حیاتراتی تو زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے الا قلیل مگر تھوڑا ہی الا تن اگر تم نہ نکلے علی ماں تو تم کو سلا دے گا سخت دردناک عذاب دے گا قومن اور تمہارے علاوہ اور لوگ لے آئے گا ولا اور تم, اس کا کچھ نقصان نہ کر سکو گے تم نے اس کی مدد نہ کیلّہ نے اس کی مدد کی تھی اس اخراج اب اللہ جب اسے ان لوگوں نے نکالا جنہوں نے کفر کیا تھا سان یس نئی کہ جب وہ دو میں سے دوسرا تھا الغار جب وہ دونوں غار میں تھے لی ہی جب وہ اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا لا تحزن غم نہ کر انہ معنا یقین اللہ ہمارے ساتھ ہے فانزر اللہ تو اللہ نے اپنی سکینت اس پر نازل کی, بُجُنُودِ اور اس کی, مدد کی ایسے لشکروں کے ساتھ جس کو جنہیں تم نے نہیں دیکھا کریم اور کافروں کی بات اللہ نے نیچی کر دی وہ کریمۃ اللہ اور اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہے وہ اللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے تو یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ غار میں گئے تو مکڑی آئی اس نے جال تان دیا کبوتر آیا اس نے انڈے دے دیے اور پتہ نہیں اس طرح کے جی غریب قسم کے کہانیاں سنا دی اس میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے مکڑی نے تن دیا جالا کبوتر بول پڑے بڑے بڑے شیر لوگ بڑے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کیا, کیا؟ بِجُنُودِ لَمْ اللہ نے مدد کی اس کی لیکن ایسے لشکروں کے ساتھ کہ تُم نے اس کو نہیں دیکھا یہ نظر آنے والے لشکروں کے ساتھ نہیں تو یہ وہ عجیب و غریب قسم کی حق ہے کیسے لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہے اصابت نہیں بارا بار ان فرو خفافوں جاہد و, و بھی اموالم انفسیک ہلکے ہو یا بوجھل اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے خیرمکم تم سالمون یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو سفر قریبا, قریبا اگر نزدیک سامان ہوتا و سفر اور درمیانہ سفر ہوتا لگتا تو وہ تیری پیروی کرتے ولاقم بہد ہی مشکا لیکن ان پر فاصلہ دور پڑ گیا وسائیلیون بلاہ اور ان کریبی اللہ کی قسمیں کھائیں گے لبیست اگر ہم طاقت رکھتے اللہ خرجنا معم تو ہم تمہارے ساتھ ضرور نکلتے اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً یہ جھوٹے ہیں یہ غزبۂ تبوک کی طرف اچھا ہے غزبۂ تبوک میں وہ کافی لمبا سفر تھا تقریباً چھ سو کا یہ سفر بنتا ہے اسلام آباد بلکہ پور سے بھی آگے اور ویسے گیلی روڈ سے ایک سو کلومیٹر کا فرق ہے ہاں یہ سارے نکلے کچھ سوار کچھ پیدل کچھ کیسے راستے میں وہ بدل بدل کے چلتے رہے تو بہرحال اص اللہ عنکا اللہ نے آپ سے درگزر کیا معاف کر دیا لیما اجمتہ ہوں آپ نے انہیں اجازت کیوں دی ہٹا یہ طبیع اللہ کلینساد ہٹا کہ آپ کے لیے صاف ظاہر ہو جاتے وہ لوگ جو سچے ہیں اور آپ جھوٹوں کو بھی جان لیتے تو یہ کچھ منافقوں نے ہیلے بہانے بنا کر اور کر کے سے پیچھے رہنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈانٹا نبی و سلام کو کہ آپ نے انہیں اجازت دی کیوں ہے تو اللہ نے ڈانٹا نا اللہ کے حق میں تو یہ سخت نہیں ہے اب باپ بیٹے کو ڈانٹ سکتا ہے اور جو, جو جا جا اور تو یہ اس میں نبی کی عزت میں اضافہ ہے کمی نہیں ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمبی کی جاتی ہے تو یہ ان کی عزت میں اضافہ ہے کمی نہیں ہاں ہم ڈانٹ تھوڑی رہے ہیں تنویر تھوڑی کر رہے ہیں تنظیم تو اللہ نے کی ہے نا یعنی کہ اجازت دے دی نا غزب تبوک سے پیچھے رہنے والوں کو پیچھے رہنے کی غزلے سے پیچھے رہنے کی اجازت دے دی اللہ تعالی کی اجازت سے بغیر اصول یہ ہے کہ نبی کے لیے لازم ہے کہ کوئی کام بھی اپنی مرضی سے نہ کرے اور کچھ کام اگر نبی اپنی مرضی سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی اصلاح کر دیتے اللہ, اللہ, فی اللہ دی کہ اگر اللہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فیصلہ نہ کیا ہوا ہوتا تو تم نے جو بدر کے قیدیوں سے سریا لے کے انہیں چھوڑ دیا نا اس سریا لینے کی وجہ سے تمہیں درد ناک الاب ہوتا اب یہ ایسی زبردست قسم کی یعنی کہ وہ سمجھے کہ وارننگ ہے کہ تم نے جو کام کر لیا ہے اللہ سے مشورے کے بغیر جلد بازی میں فیصلہ جو تم نے کیا ہے تو یہ اللہ کی پسند کا نہیں ہے بار اب تم نے کر لیا اب اس کو ٹھہرا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ورنہ فیصلہ یہ اتنا غلط ہے کہ تمہیں دردناک عذاب ہو جاتا اور یہ تو قیدے کی بیماریاں ہیں نا جو لوگ اللہ پر آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ آپ سے اجازت طلب نہیں کرتے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے سے یعنی کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں اجازت دے دیں ہم جہاد پہ نہیں جانا چاہتے اللہ قریم و بالمۃقین اور لا تالاب پہ حیداروں کو خوب جانتا ہے <تصفح> بعد میں گئے ہاں نبی اثرات اسلام کے بعد رومیوں تک پیغام پہنچایا ہے آپ کا وہ <تصفح> بعد میں سے جہاز یوم آکرت پر ایمان نہیں لاتے اور متردد ہے حیران کرتے ہیں اگر یہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے کچھ سامان ضرور تیار کرتے اللہ, لیکن اللہ نے کہا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو تو حدیث میں آتا ہے نا کہ جو آدمی نہ جہاد کرتا ہے اور نہ ہی جہاد کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ منافقت کے ایک شعبے پر مرتا ہے یہاں اللہ تعالی نے ارادے کی نشانی بتائی ہے اگر کوئی جہاد پہ نہیں جاتا لیکن اس کا جہاد پہ جانے کا ارادہ ہے تو وہ کیا ہوگا لو اراد لا لہو وہ اس کے لیے تیاری کریں گے جو بندہ نہ جہاد پہ جاتا ہے نہ جہاد کی تیاری کرتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کا جہاد کرنے کا ارادہ ہی کوئی نہیں ارادے کی دلیل اور نشانی کیا ہے لا عدو لہو کہ جہاد کی تیاری جو ہے بندہ اپنے آپ کو تیار رکھے جہاد کے لیے یہ جہاد کی تیاری کی علامت ہے اور اگر تیاری نہیں تو اس کا مطلب ہے ما ماتع شہ من الفاف نفات کے شعبے پر بندہ فوج ہوتا ہے ٹریننگ لینا جہاد کی تیاری کرنا یہ ہے فرض عین ہر بندے پر اور جو جہاد کرنا ہے عمل یہ بھی فرض عین ہے لیکن یہ ہر بندے پر نہیں اس طرح حج زکات فرض عین ہے لیکن فرض ہوتے ہیں مخصوص حالات میں حج کے لیے استطاعت اس طرح شرط ہے ایسے ہی جہاد کرنے کے لیے استطاعت شرط ہے والدین کی اجازت ہو استطاعت ہو پھر بندہ جہاد کرے اس طرح حج ہے زیادہ راہ ہو بندے کے پاس استطاعت ہو پھر فرض ہوتا ہے زکوٰۃ ہے بندے کے پاس نصاب ہو پھر وہ فرض ہوتی ہے ایسے ہی جہاد ہے فرض عینی لیکن ہر ہر بندے پر فرض نہیں ہوتا جبکہ جو جہاد کی تربیت ہے یہ فرض عہم ہے اور یہ ہر ہر بندے پر فرض ہے ہر مسلمان آدمی پر لوقارا جو کم اللہ خبال کیونکہ انہوں نے تیاری نہیں کی تو اگر یہ جہاد کے لیے نکلتے لو اگر وہ جو تم میں نکلتے تمہارے ساتھ نکلتے تمہیں رسوائی کے سوا اور کسی چیز میں نہ زیادہ کرتے یعنی کہ ان کے نکلنے کی وجہ سے تمہیں فائدہ نہیں ملتا نقصان ہی ہوتا اور ضرور تمہارے درمیان گھوڑے دوڑاتے یبغونکم الفتنہ اس حال میں کہ تم فتنہ تلاش کرتے وفیكم سمعون اور تم میں بہت زیادہ ان کے ماننے والے ہیں واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے یقیناً <وَمْكَارِهُون> اس سے پہلے بھی فتنا ڈالنا چاہا فتنے کو تلاش کیا اور تیرے لیے کئی معاملات الٹ پلٹ کیے حتا کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا اور وہ ناپسند کرنے والے تھے لا تفتین اور ان میں سے بہت ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ فٹنے میں ہی تو پڑے ہوئے ہیں وہ ان جہنم علم تو تم بال کافرین اور یقینا جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے ان تو سب کا اثنا تم تو اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے وہ انتصب کا مصیبت اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا اور وہ پھرتے ہیں لوٹتے ہیں وہ فرحون اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں کل کہہ دیجیے علامہ کا تب اللہ ہمیں صرف اور صرف وہی وہ کچھ پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ مولانا وہ ہمارا دوست ہے ہے کہ سونا اللہ طربہ سونا بھی نا اللہ خسن کیا تم ہمارے بارے میں دو بہترین کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں دو بہترین چیزوں میں سے ایک کے سوا اور کس چیز کا انتظار کرتے ہو وَنَحْنَ بِكُمْ اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں اَن اللَّهُ مِّن کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے آزاد پہنچائے اور بھی ایجین آئیے ہمارے ہاتھوں کے ساتھ رباس تو انتظار کرو ان نام سون یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں یہ دو بہترین چیزیں مال غنیمت غازی بن کی آنا یا پھر شہادت میدان جہاز میں یہی دو چیزیں ہیں اور دونوں مومنوں کے لیے بہتر ہے اچھی ہے پول کہہ دیجیے انفیو پو ان اوکر ہا تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں خوشی کے ساتھ چاہے نہ خوشی لینا قبلا من تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا ان تم کن تم یقیناً تم گناہ فاسق نافرمان لوگ ہو وما ان تقبل منهم اور انہیں کسی چیز نے منع نہیں کیا کہ ان کے نفقات ان کی خرچ کی ہوئی چیزیں قبول کی جائیں الا مگر یہی بات ہے کہ اللہ ہی کی انہوں نے اللہ اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر سفی کے ساتھ ولا ان اور یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اللہ وم کار مگر ناپسند کرتے یعنی نماز پڑھتے ہیں تو پھر بھی بس مجبوری ہے پڑھنا پڑتی ہے اگر نہ پڑھیں تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ منافع ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں دیر نہیں کرتا ان کا خرچ کرنے کو نہ چاہتے ہوئے بڑی مشکل کے ساتھ یہ بس ٹھیک ہے جی اپنا ناک رکھنے کے لیے یا معاشرے میں اپنے آپ کو مسلمان باور کروانے کے لیے وہ اوکھے سوکھے تھوڑا بہت خرچ کر دیتے ہیں تو یہ دل کی خوشی کے ساتھ خرچ نہیں کرتے لہذا ان کا خرچ کیا ہوا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں خوشی کے ساتھ خرچ کریں فلا ولا تو آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں تعجب میں نہ ڈالیں بھلے نہ معلوم ہو انوری ہاف دنیا اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اللہ انہیں اس کے ذریعے دنیا میں آداب دے وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ <كافرون> اور ان کی میں میں نکلیں کہ وہ وہ وہ کافر ہوں اور ہیں ساتھ سے ایسی قوم ہے جو ڈر اگر وہ پائیں کوئی پلکھ گاہ وہ, وہ, وہ بھیڑ کرنے والے ہوں گے اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کو الزام دیتے ہیں صدقات میں صدقے کے مال میں رو اگر وہ اس میں سے دیے جائیں تو وہ راضی ہوتے ہیں وہ علم یمنہ اور اگر وہ اس میں سے نہ دیے جائیں اضا ہوں خاتون تو وہ اسی وقت ناراض ہو جاتے ہیں ولہم رب آتا ہوں اللہ و رسول اگر وہ اس چیز پر راضی ہو جائیں جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے کہ ہم اللہ کافی ہے اللہ, فولہ اللہ اپنے فدر سے ہمیں اور دے گا اور اس کا رسول بھی یقیناً صدقات صرف اور صرف کے ہیں مساکین کے لیے ہیں اور عامرین کے لیے ہیں جو ان صدقے پر عمل کرتے ہیں اور خلوب ہوں اور جن کے دلوں میں الفت دارمی مقصود ہو ان کے لیے ہیں فر راب اور گردنے چھڑانے میں وارمین اور تاوان بھرنے والوں میں وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں وبنِ سبیل مسافروں میں فریدہ من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریدہ ہے ولواہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا کمال حکمت والا ہے تو یہ صدقے زکوٰۃ کے مصارف اللہ سبحانہ نہ ہوا نے ذکر کیے یہ آٹھ افراد ہیں صورت توبہ کی آتمبر ساٹھ میں جن کا اللہ نے نام لیا ہے ان کے علاوہ اور کسی کے لیے صدقہ حلال نہیں جائز نہیں انہیں لوگوں کو صدقہ دیا جائے اور ان کے لیے بھی مسلم مومن موحد ہونا شرط ہے کہ مومن موحد ہو کافر پھر مشرق نہ ہو کافر یا مشرق پر سب کے رکاط کا مال نہیں لگتا اور مومن جو ہے وہ بھی انہی آٹھ قسم کے اپرادھ میں سے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آل رسول نہ ہو ہاشمین یو نسل نہ ہو آٹھ مسارف ہیں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ وہ تعلق رکھنے والا ہو کسی ایک کیٹیگری میں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مومن مبہد ہو اور وہ ہاشمی قریشی نہ ہو اور مومن وہ بندہ ہوتا ہے جو گیارہ کام کرے تو رسالت کی گواہی دے نماز قائم کرے کاٹ اگر اس پہ قرض ہے تو ادا کرے رمضان اگر اس کی زندگی میں آ گیا تو روے رکھے اور بیت اللہ کا حج اگر استطاعت ہے تو کرے اور جہاد کرتا ہے مالغنیمت ملتی ہے تو اس میں سے خموش ادا کرے فرشتوں پر اس کا یقین ہو آخرت پر اس کا یقین ہو تقدیر پر ایمان ہو اور کتابوں پر اور نبیوں پر اس کا ایمان اور ایسان ہو نہ بے نمازی مومن ہوتا ہے نہ روزہ نہ رکھنے والا مومن ہوتا ہے اگر کسی پر زکوات فرد ہو گئی ہے وہ زکات پوری ادا نہیں کرتا وہ بھی مومن نہیں ہوتا حج کسی پر فرد ہو گیا ہے وہ حج نہیں کرتا نہ اس کا کرنے کا ارادہ ہے تو یہ بھی مومن نہیں ہوتا ہاں جی پہلی بات ہے جو صدقے کا مستا ہے تو زکات فرض نہیں ہوگی نا اگر اپنے پر زکات فرد ہوا ہوئی نماز وہ پڑے گا جس پر فرض ہوئی ہے جس پر نماز فرض ہی نہیں وہ نماز پڑھے بغیر بھی مومن ہے جس پر نماز فرض ہو گئی اور اس نے نہ پڑھی اس کا ایمان والله يا باغي واريج انت على ابراهيم انا كده تغييرات حاجه ها huwa udun اچھا یہ فی سبیل اللہ سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں فی سبیل اللہ بس مزدور ملتی ہے اللہ کے راستے میں لیکن بات غلط ہے فی سبیل اللہ کی اللہ نے تحریر کی ہے اولی سبیل اللہ کی اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے والا جہاد کرنے والا وہ یعنی جہاد کے کام پر یہ صدقہ لگے گا صدقے رکاس کا مال جہاد میں جہاد کے علاوہ اور کئی نہیں فی سبیر اللہ میں فی سبیر اللہ کی ایک ہی سکھا ہے لغازی اللہ جہاد باس باقی جتنے بھی کام ہیں وہ فی سبیر اللہ اس والے فی سبیر اللہ بھی نہیں آتے کیونکہ نبی اللہ کام سنیا کہ غنی کوئی آدمی ہو اس کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے سوائے چند ایک بندوں کے ان میں سے ایک نام لیا لادی اللہ مجاہد اللہ کے راستے میں لڑنے والا قتال جہاد کرنے والا جہاد جہاد کی تربیت جہادی راستے میں جو مسائل ہیں ان کے اوپر خرچ کرے گا اب وہی وہ جب اپنے گھر آ جائے گا تو پھر اس کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے یہ جہاد کے لیے صدقہ بھی اللہ. اب گرواز پر جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صدات جمع کرتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا سڑک دیا تو وہ جہاد کے لیے اس کے بعد نہیں اس کے بعد یہ غنی ہے یہ سرکہ نہیں لے سکتا ہاں اگر جہاد سے پلٹ کے آنے کے بعد یہ مسکین ہے پھر تو اس کو سرکہ لگتا ہی لگتا ہے ایک آدمی ہے وہ غنی ہے لیکن جہاد کے خراجات اس کے پاس نہیں ہیں تو اس کو صدقے زکات میں سے جہاد کے اخراجات کو پورے لے جائیں گے جو بیچارا ویسے ہی مسکین ہے وہ تو چاہے جہاد پہ جائے نہ جائے اس کے لیے صدقہ تو ویسے ہی ہے اور مسکین وہ بندہ ہوتا ہے جس کی جو ذاتی آمدنی ہے اس کا اپنا کوئی کاروبار ہے ملازمت ہے وہ اس کی زندگی کی بنیادی ضروریات پوری نہیں کرتی یعنی کہ بغیر خدور خطی کیے اس کی رہائش روٹی اور اس کا لباس پورا نہیں ہوتا فروغ خرچی کیے بغیر बगैर پہ اور ٹی ویوں پہ اور ادھر ادھر کے پیسے خرچ کیے بغیر اگر یہ پورا نہیں ہوتا اس کا وہ تو کاروباری لوگ ہیں وہ تو بہت کما لیتے ہیں آپ سے زیادہ کماتے ہیں وہ تو ضرورت ہے نا ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا الگ الگ مددات اجتماع جب ہوتا ہے نا اجتماع کے لیے باقاعدہ الگ رسید بکنگ ہوتی ہیں الگ فنڈنگ ہوتی ہے کہ آپ فانڈ جمع کروائیں اجتماع کے لیے ٹھیک ہے اسی طرح جو فلاح انسانیت رفا عما کے کام ہیں ان کے لیے علیحدہ باقاعدہ مد لکھی جاتی ہے کہ کس مد میں اس کو جمع کیا گیا اور اسی مد میں پھر ان کو خرچ کیا جاتا ہے اندر وقت وہ الگ الگ یہ اصول یہی ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو علاقوں میں رہنے والے یہ دادے والے وصول بے چارے ویسے ہی فارغ ہوتے ہیں ان کو ان باتوں کا پتا نہیں وہ کہتے صدقہ بھی آنے دو لکات بھی آنے دو اب में میں زلزل آیا تو سارا کچھ ادھر جھونک دو جہاد کا جو خانڈ ہے جہاد کے نام پر وہ بھی ادھر جانے دو یہ طریقہ کار غلط ہے آ, اس طریقے کی کہ جو جہاد کے لیے لیا گیا ہے وہ جہاد پر لگے صدقے لکات کا مال تھی کہ آپ رفاہی کاموں پر لگائیں لیکن ان لوگوں پر لگائیں جو اس کے مستحق ہیں کافروں پر مشرقوں پر نہیں لگایا جائے گا وہ ہے ہاں اس کی تو فنڈنگ ایسی ہے تو اس کی وہ ایک دو بندے کھلائیں گے وہ کھلا رہے تھے پردے چپ چک کے کھانا چلو جی ندی کوئی فرق نہیں ویسے خیرات بھی نہیں کو آپ خیرات کا نام ہی نہ دیں اس کو آپ دعوت کہہ لیں اوپن دعوت ہے جی آن لوگوں کو دب دینا اللہ اور وہ تو وہی نا, دیت نا دیت یہ دیت ہے صدقہ جو اتنی طریقے سے کیا جاتا ہے نا یہ خیرات کی جاتی ہے یہ صدقہ ہے جتنا کچھ آپ خود کھا لیں گے یا آپ کے دوست احباب کھا لیں گے وہ صدقہ نہیں ہوگا جتنا صدقے کے مستحق لوگوں تک پہنچ جائے گا صرف وہ صدقہ ہوگا نبیر اثرات السلام نے بکری ربا کی اور صدقہ کی ساری تقسیم کر دی شام کو گھر واپس آئے پوچھا کی ہے اور ایک ران خود کے علاوہ باقی ساری بچ گئی ہے یعنی کہ किया کیا ہے, خیرات की ہے تو جو سدکے خیرات کے مستحق لوگوں کو مل گیا وہ ہو گیا اور جو اس میں سے آپ نے خود کھا لیا یا آپ کے دوست احباب نے کھا لیا یا رشتے داروں نے کھا لیا جو اس صدقے کے مستحق نہیں وہ صدقہ نہیں دیکھ آپ ایک مسلم اور خیرات کرتے ہیں صدقہ کرتے ہیں آپ خود بھی کھائیں دوست احباب کو کھلائیں جو غریب مسکین لوگ ہیں صدقے رکعت کے مستحق ہیں ان کو بھی کھلائیں جو کچھ صدقے رکعت کے مستحق لوگوں تک پہنچے گا وہ صدقہ کاؤنٹ ہو جائے گا اور جو آپ نے کھا لیا یا آپ کے جو ہیں انہوں نے کھا لیا وہ صدقے میں شمار نہیں ہوگا کچھ لوگ یہ سمجھے کہ یہ بکری میں نے صدقہ کر دی ہے اب لہٰذا اس کا شوربہ بھی چکرا نہیں لیا ایسی بات نبیلا علیہ السلام نے پوری بکری صدقہ کی ہے اور اس میں سے ایک ران کھائی ہے تصور ہی تصور غلط ہوا پوائیں میں نبی صدقے کا مال نہیں کھانا جو تھی خود کھا لو گے صدک نہیں ہوا یہی تو سمجھا کہ صدقہ کسی رہا ہے مثلا بکری پوری اندھے بچیوٹ پسی جنہ سری پاوے تو ہی آپ کھا لینے وہ صدقہ نہیں گا جب آپ صدقے پہ مطلقہ پہنچ گیا صرف وہ صدقہ ہے باہت یعنی جنہ پہنچ گیا اور صدقہ ہوئی ہے جنہاں تلسی کھا لینے جنہاں گوڑی ہیں اور جنہاں گوڑی ہیں اور جنہاں کھا لینے آہ دیکھو سدکا نہیں وہ ہے دعوت دعوت کھونا ایک دجے نو کھانا کھونا یہ بھی نیکی کام کر کے دیکھو سوا ملتا ہے نوی اسلام نے کام نہیں کیا جی میں حج آو جی میو مل لو یہ پبلسٹی ہے صرف خراب کریں پوری دنیا چلو پیٹن کا مقصد کوئی گا یہ طریقہ کار ان کا مقصد سوائے رہا کری تو کھانا صدقہ ہی کرنا ہے صدقہ کرو یہ جناب طریقہ کار ہوں جا ونی ہو गल ये सदका करना पान लगे भगया करना है ना जरूरी कोई करो, करो ना दिल करता है करो लेकिन करो उस तरीके नदका शो बारी की ہوے گا اس کو دے سمجھا کہ شوگا کمپٹیشن چلی میں نہ دے گا نہ پلا دے